شبیبلہ تو علا علی و اشابقیا نور اللہ نوی تو سنت الفے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین درس فیضان سنت کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو جانو بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی رہے اسی طرح بیٹھ کر نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ درس فیضان سنت, سنت سنیے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 بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز ہرگز نہ پڑی جا کہ فتح و عالم گیری میں ہے شراب پیتے وقت زینا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے حضرت سیدنا ابو ابیرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان با قرار قلب کلب سینا فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو را جب تم وضو کرو تو بسم اللہ وحمد للہ کہلیا کرو جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کیرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پڑھ یا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے رہیں مگر یہ سعادت صرف رب العزت ازب وجلّہ ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے اللہ عزب اجلا کی عطا سے دعوت اسلامی کے مدانی ماحول میں رہ کر ایک دوسرے پر انفرادی کوشش کے ذریعے بھی اللہ السل وج اللہ کا کرم ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بن سکتی ہے یقینا دین کی تبلیغ و اشاعت میں انفرادی کوشش کا بڑا عمل دخل ہے حتیٰ کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی والے سب کے سب انبیاء علیہ السلام نے نیکی کی دعوت کے کام میں انفرادی کوشش فرمائی ہے الحمد للہ عز دعوت اسلامی کے مبلغین بھی انفرادی کوشش کرنے والی سنت پر عمل کر کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی علیہ روشن کرنے میں مشغول ہیں امیر اہل سنت دعوت براکات العالیہ ایک ایسی تحریر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تحریر دی تھی اس کا خلاصہ اپنے انداز و الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے مختلف علاقوں سے بھر کر آئی ہوئی مخصوص بسیں واپسی کے انتظار میں جہاں کھڑی ہوتی ہیں وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خالی بس میں گانے بج رہے ہیں اور ڈرائیور بیٹھ کر چرس کے کش لگا رہا میں جا کر ڈرائیور سے محبت بھرے انداز میں ملاقات, الحمدللہ ملاقات کی الحمد للہ فوراً ظاہر اور, اس نے خود گانے کر دیے اور چرس والی سگریٹ بھی بجا دی میں نے مسکرا کر سن تو بھرے بیان کی کیسٹ قبر کی پہلی رات اس کو پیش کی اس نے اسی وقت ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی میں بھی ساتھ ہی بیٹھ سننے لگا کہ دوسروں کو بیان سنانے کا مفید طریقہ یہی ہے کہ خود بھی ساتھ میں سنے الحمد للہ یس وجل اس نے بہت اچھا اثر لیا گھبرا کر گناہوں سے توبہ کی اور بس سے نکل کر میرے ساتھ اجتماع میں آ کر بیٹھ گیا الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے انفرادی کوشش سے کتنا فائدہ ہوتا ہے لہذا ہر مسلمان پر انفرادی کوشش کرنا اور ان کو نمازوں کی دعوت دینا چاہیے اجتماع وغیرہ کے لیے اگر بس یا ویگن میں آئیں تو ڈرائیور اور کنڈکٹر کو بھی شرکت کی درخواست کرنی چاہیے اگر بال کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو سننے کی درخواست کر کے اس کو بیان کی کیسٹ پیش کر دی جائے اور وہ سن لے تو واپس لے کر دوسری دے دی جائے اور جہاں تک ممکن ہو بیان کی کیسٹیں دے کر بدلے میں ان سے گانوں کی کیسٹیں لے کر دب کروا کر مزید آگے بڑھا دینی چاہیے اس طرح کچھ نہ کچھ گناہوں بھری کیسٹوں کا ان شاء اللہ سو جل خاتمہ ہوگا انفرادی کوشش اور سمجھانا ترک نہیں کرنا چاہیے اللہ رب العالمین جل جلالہ پارا ستائیس سورت الزاریات کی آیت نمبر پچپن میں ارشا فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان اور سمجھاؤ کے سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا پھر بھی ان شاء اللہ, اللہ ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا چنانچہ فجات الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ القلوب میں فرماتے ہیں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 اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی نمازوں اور سنتوں کی راہ پر چل پڑا تو آپ کا بی بیڑا پار ہو جائے گا جیسے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی انفرادی کوشش کر کے دوسروں کو نمازی بنانے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ یلس اجل تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہک مہک مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں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 اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلوہ یا رب مصطفیٰ عز و جلہ و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باتو پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ سوجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ سوجل ہمیں اپنا اور اپنے مدن حبیب صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شپاطا فرما یا اللہ سوجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی کافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ السل مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ السل اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ وجل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عزاجل زیر گمبد خزرا جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کی موت ایمان و عافیت کے ساتھ نصیب فرما جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على النبي جلم من جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا اله الا الله محمد الرسول الله میٹھے میٹھے اسنیم بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اجزاد المدنی حلقے کا سلسلہ جاری ہے میرے شیخ طریقہ تعمیر اہل سنت مانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ ملالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات کا رسالہ تحفہ کیا ہے اس میں سے ایک مدنی انعام کہ کیا آج آپ نے کنز المان شریف سے بما ترجمہ و تفسیر تین آیات تلاوت کی یا سنی تو آئیے میٹھی اور پیاری اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ و تفسیر اس امید اور یقین کے ساتھ دل جمعی اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے باللہ من بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ عز و دل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا کتاب جن کو ہم نے کتاب دی یعنی علماء یہود و نسارا جنہوں نے تو و انجیل پائی یار اس نبی کو پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے حلیہ شریف اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی نعت و صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے اور اس, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ وجل پر جھوٹ باندھے اس کا شریف ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے او کر رینش کام ترم تن پتن تم <فِتْنَتُهُم> یا اس کی آیتیں جٹھلائے بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے فرمائیں گے کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی یعنی کچھ معذرت نہ ملی الشکری کی مگر یہ کہ بولے ہمیں اپنے رب اللہ عز و جل کی قسم کیا مشرک نہ تھے دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے وَضل اور اگر گم گئی ان سے جو باتیں جو بناتے تھے اور ان, اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے ابو سفیان ولید و ندر اور ابو جہل وغیرہ جمع کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے تو ندر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہنے لگا میں نہیں جانتا زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے کہتے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَجَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَكَ يُحَاجُّونَهُ ۚ قُلِ الذين كفروا اور, اور ہم اور نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کان میں ٹھیٹ یعنی روئی اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تمہارے حضور تم سے جگڑتے حاضر ہوں تو کافر کہیں یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں اس سے ان کا مطلب کلام پاک کی وہی الہی اعضا بدل ہونے کا انکار کرنا ہے اور وہ اس سے روکتے یعنی مشرقین لوگوں کو قرآن پاک سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے روکتے ہیں شان نزول یہ آیت کریمہ کپار مکہ کے حق میں نازر ہوئی جو لوگوں کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل پر اثر نہ کر جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی جو مشرقین کو تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اظہار آسانی سے روکتے تھے اور خود ایمان لانے سے بچتے تھے اور اس سے دور بھاگتے ہیں اور ہلاک نہیں کرتے مگر اپنی جانیں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 دنیا میں اور اپنے رب اجزا کی آیتیں نہ جھلائے اور مسلمان ہو جائیں بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے جیسا کہ اوپر اسی رکو میں مذکور ہو چکا کہ مشرقین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہے تو وہ اپنے کفر کو چھپا جائیں گے اور اللہ عضل کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرق نہ تھے اس آیت میں بتایا گیا کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا وہ جو وہ چھپاتے تھے یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضاء و جوارخ ان کے کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے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 والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا ہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رت سہیلے کر بلا کے واسطے سی سات کے سجتے رنگ مجھے علمی با پھر عل میں خدا کے واسطے کام کرے مذہب رادی ہو گا اور رضا کے واسطے برے مارو سری مارو جنجنے حق میں گنجنے باس پا کے پاس مہر شی ح دنیا کے بچا ایک رب دی واج دی واسطے بل پرا کا ست دے حسن سار بل حسن اور بھوس کے واسطے قادری کر قادری رنگ ادریو میں اٹھاج رے عبدل سادری رے قدرت نما کے واضے آسن لال بن دے ہسن بن راد واسے نور بھی سالے گکد کا سال ہو مسورے حیا حیات دین موتی جا فیضا کے واسطے تور علی مو واسطے بہے واسے مہر پر بائی ہمارا ریپ منگولار کرا داری رپا دشا کے واسطے کان ہے تیری محمد کے لیے روزی کرا رمن کے لیے پانی سب دن سے گزا کے واسطے دیا دنیا کے حے بر راج رے کے محدے کش کے دماغ کے واسطے سے ہیں ہمجے ہمارا فاتح دلی کو اچھا سس کر اچھے پیارے شم نم دم بول جو فاتے دو جائیں فا آگے ہرد آدی مو نے مدا کے با ہم رضا ہم موا گھر رے ہم را کے واسے گریا رار میرے پا کے that I'll call thee اب سرا اب تیرا گے با دی کے امر من میں اطار چشن چر لے گل اس کے امر من میں اطار چشن چر لے گل یادار تار ردا گے با دے سد آیا نوا کے وا سمین آمین آمین صلی اللہ ص علیہ لالی وسلم شو سے پ بھاری